أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عزيم وَإِمَّا ينزغنك من باللہ هو مقصد سورہ حامیم سجدہ کا شرک شرق دعا کی نفی جو گزشتہ سورت میں یہ مقصد بیان کیا گیا تھا سبا میں ایک ہی مقصد بیان کیا جاتا ہے اور وہ ہے شرک دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں سورہ حامم سجدہ میں اس شبے اور اس اعتراض پر وارد ہونے والے چار شبہ کے جوابات دیے جاتے ہیں یہ پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اکالو قلو بنافی اکنت مما تدونا یہ <إِلَيه> تو اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر چھ میں کہ میری بات کی سمجھ یہ آپ کو کیوں نہیں آتی میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں بڑی بٹوک بات بیان کرتا ہوں ان نما حکم الاد یہ تو کیا وجہ ہے کہ میری بات تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی رایت نمبر پچیس میں یہ دوسرا شبہ اور دوسرا اعتراض تھا جی کہ تم کہتے ہو کہ بابا کو پکارنا اور غیر اللہ کو پکارنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بابا کے پاس جو جاتا ہے تو وہ اس کی مراد پوری ہو کر وہ لوٹتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں بابا ہمارے خواب میں آتا ہے اور بعض اوقات ہمیں ڈراتا بھی ہے اور سفید داڑھی میں وہ ہوتا ہے بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جب ہم ان کے نام کی نظر و نیاز اور منت نہیں دیتے تو وہ ہمیں یہ ڈراتے بھی ہیں کہ تم نے اگر میرے نام کی نظر و نیاز اور منت نہیں دی تو پھر اپنے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگی تو قرآن مجید جواب دیتا ہے وقت نہ لہوم یہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے پرے ہوئے ہیں یہ تو ان لوگوں پر ہم نے شیاطین مسلط کیے ہیں یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر شیاطین مسلط کیے ہیں جو ان کے لیے ان کے اعمال کو اور ان کے شرکی عقیدے کو مزین کرتا ہے فضئی مابینی ہم و ماخلف ہم جی اس کے مفسرین کئی توجیہات ذکر کرتے ہیں آیت نمبر پچیس میں جیسے ایک معنی یہ ہم نے ذکر کیا تھا مابین اے دی ہم یعنی دنیا کے بارے میں دنیا کی شہوتیں اور دنیا کی خواہشات یہ ان کے لیے مزین کی ہیں کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے اور دنیا میں مگن کر دیتا ہے وما خلفاہم اور آخرت کے بارے میں مزین کیا ہے یعنی مطلب یہ کہ آخرت کہ نہ کوئی آخرت ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے اور یہ مولویوں نے اپنی باتیں بنائی ہیں یا آخرت کے بارے میں یہ مزین کیا ہے کہ بابا تمہاری سفارش کرے گا اور تم تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ شیطانوں کے مختلف ہتھ کنڈے یہ ہی ہوتے ہیں وکال الدین کفر ال تسما لحاظ القرآن تری یہاں پہ شیاتی جن پر اور یہ مضمون آیت نمبر پچیس میں یہ سورہ زخرف میں پھر وہاں پہ تفصیل سے آتا ہے آیت نمبر چھتیس اور 37 میں کومیا شوان ذکر رحمان نقلو شیتان لہو کریم جو کوئی رحمان کی کتاب اور نصیحت سے اعراض کرے تو ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں پری شیطان یہ اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ اسے صحیح راستے سے روکتا ہے صحیح راستے سے گمراہ کیا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ صحیح راستے پر گامزن ہے تو وہاں پہ یہ مضمون یہ زیادہ تفصیل سے آتا ہے شیاتین جن پر مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو یہ قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اور اس کے لئے طرح طرح کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کیے جاتے ہیں اور شیطان یہ ولغفی ہے یہ قرآن نہ سننے کے لیے کہ کہیں یہ اس کے دل میں اثر نہ کر دے تو شیطان اس کے لیے مختلف حدکنڈے استعمال کرتا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ مشرقین اس وقت پیغمبر کے بیان کے دوران یا تالیاں بجاتے تھے یا سیٹیاں یا اسی طرح وہ شور کرتے تھے بلکہ ہر دور میں جو کوئی بھی قرآن کے سننے سے کوئی چیز تمہیں منع کرے تو یہ ولغو کے تحت یہ آتا ہے خواہ شیطان یہ اس وقت جب تم قرآن سن رہے ہو اور ایسے میں تمہیں قرآن سننے سے وہ تمہیں موبائل کے ذریعے منع کرے تم دیگر چیزوں میں مشغول ہو اس سے تمہیں منع کرے تو شیطان ابلیس یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح قرآن کے سننے سے تمہارے دل میں یہ اثر نہ ہو جائے اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اسی میں وہ اپنا غلبہ اور اپنی فتح وہ تلاش کرتے ہیں جب کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایزا قریل قرآن و فسط میں لال لکھن تو رحم سوراف آیت نمبر دو سو چار میں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ تو رحم کی کتاب ہے اور شور کرو اس میں لال لکھن تغلی تاکہ تم غالب آ جاؤ یہ تو گزشتہ آیات میں یہ تخریب ذکر کیا گیا منکرین قرآن کو اب اس آیت میں آیت نمبر تیس میں بشارت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی توحید پر استقامت انہوں نے اختیار کی اور اللہ کی کتاب پر وہ ڈٹ جاتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں تو اس آیت میں ان کے لیے بڑی خوبصورت بشارت ہے خوشخبری ہے کالو رب ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ قالو جو یہ کہتے ہیں رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے یہاں پہ رب اللہ سے مراد یعنی اور آگے یہ سم مستقام یہ پر اس کی مزید وضاحت کرتا ہے رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی اللہ کی توحید کا اعتراف کرتا ہے فم مستقام اور پر وہ ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ مستقام ہو اور, پھر وہ, ڈٹ اور پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارا رب اللہ ہے اس توحید کے دعوے پر وہ ڈٹ جاتے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ مشرقین بھی تو کہتے ہیں کہ ارب اللہ وہ بھی تو اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن آگے جب ہم حضرت بب بکر صدیق سے معنی وہ نقل کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مشرق کا اللہ کو رب ماننا اور ایک مومن اور موحد کا اللہ کو رب ماننا ان دونوں میں فرق ہے تو ان, رب ان اللہ اصل چیز یہ استقامت ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق فوک دین پر ڈٹ جانا یہ کرامت کے اوپر درجہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ولی ہے کیوں کیونکہ اس کی کرامت وہ ظاہر ہوئی ہے علماء کہتے ہیں کہ استقامت یہ کرامت سے بڑا درجہ ہے یعنی آپ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت وہ ظاہر نہ ہو لیکن اگر آپ دین پر ڈٹے ہوئے ہوں توحید پر ڈٹے ہوئے ہوں سنت رسول پر ڈٹے ہوئے ہوں آپ کی غمی خوشی شادیاں اسی طرح غم وغیرہ یہ سنت طریقے کے مطابق ہوتے ہوں لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوں اور یہ استقامت آپ نے دین پر اختیار کی ہو تو یہ ولایت کا سب سے اوپر درجہ ہے یہ آپ کے ہاتھ سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ کوئی ولایت نہیں ہے بلکہ اصل ولایت ولی ہونا یہ ہے کہ آپ دین پر ڈٹے ہوئے ہوں ایک شخص آیا ایک عالم کے پاس ایک پیر کے پاس اور لوگوں سے سنا تھا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے تو اس پیر کے ساتھ اس نے کافی عرصہ گزارا واپس جاتے ہوئے وہ پیر سے کہتا ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اس نے کہا کیا مقصد تھا اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ بڑے کامل ولی ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ میں آپ کے ہاں مختلف کرامتیں وہ دیکھ لوں گا تو اس پیر نے اس سے کہا کہ جتنا عرصہ تم نے میرے ساتھ گزارا ہے کیا تم نے میرے عمل میں کوئی خلاف سنت طریقہ وہ دیکھا ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا اس سے بڑی ولایت اور کون سی ہے یہی یہ تو ولایت ہے کہ ایک انسان وہ دین پر ڈٹا رہے ان اور خود اللہ کے پیغمبر ایک صحابی ان سے پوچھتا ہے صحیح مسلم میں سفیا ابن عبداللہ الثقفی ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کل الاسلام قولا لا قول لاس احدا بعدک مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پر پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ یعنی ایک بات بتا دیں کہ بس وہ ایک بات میری کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ کافی ہو تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا قل کہو آمن تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اللہ کی توحید پر فستقم اور پھر اسی بات پر ڈٹ جاؤ موت تمہیں اس بات پہ آئے اور اس بات میں تم پر جتنے امتحانات آئے اور تم اس پر ڈٹے رہو بعض لوگوں کو بڑی معمولی بات یہ نظر آتی ہے لیکن اور استقامت کا یہ بیان یہ آگے آنے والی آیات میں آیت نمبر تین تیس میں استقامت یہ ہے کہ بندہ خود بھی عامل صالح کرے اور لوگوں کو اللہ کی توحید اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے اور ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دے اور اصلاح میں پھر جو تکالیف پہنچے ان پر صبر کرے وما یہ کوئی صرف ایسی بات نہیں کہ بس میرا رب اللہ ہے نہیں بلکہ آگے اسی استقامت کا بیان یہ آ رہا ہے کالو رب ان اللہ سورہ آیت نمبر 112 میں یہ پیغمبر کو اللہ کا یہ حکم تھا فس تقین کما امیر تھا وہاں پہ ہم نے وہ روایت ذکر کی تھی کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑے ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا شیبتنی حودن وآخواتوہا مجھے سورہ حود اور سورہ حود کی مانند صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے سورہ حود میں کیا ہے سورہ حود میں فستقم کماؤ مرتا ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان جو اللہ کی توحید کو وہ مانتا ہے اور اللہ کے اللہ کی اللہ کے دین کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو یہ ماننے کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے تو پھر اسی بات پر ڈٹا رہے اور جیسے آگے ہم حضرت عمر کا قول ذکر کریں گے کہ لومڑی کی طرح وہ ادھر ادھر نہ ہو کہ کبھی اس جانب وہ چھلانگ لگائے کبھی اس جانب وہ چھلانگ لگائے منافقت نہ کرے سم مستقام یہ وہ جملہ ہے رب اللہ سم مستقام یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر خلفائے راشدین جو چار خلفائے راشدین ہیں تو یہاں پہ مفسرین نے ان چاروں خلفاء کا قول ذکر کیا ہے کہ تمام مفسرین یہ قول ذکر کرتے ہیں تمام مفسری انہوں نے حضرت ابو بکر کا عمر کا عثمان کا علی کا ان تمام کا یہ قول یہاں پہ ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ ابن جریر تبری سے آپ دیکھ لیں تمام یہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم مستقامو۔ استحکاموں کا مطلب کیا ہے حضرت اب بکر صدیق نے کہا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تشرق باللہ شی استقامت یہ ہے کہ رب اللہ کہا اور اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں کسی کو بھی شریک اور حصہ دار نہ ٹہرایا کسی اور کو اللہ نہیں کہا شرک نہیں کیا تو اسی لیے مشرق وہ جو اللہ کو رب اللہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے لیکن وہ الہ غیر کو کہتا ہے اسی وجہ سے سن کی تعریف سے وہ نکل گیا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت اور توحید کا اعتراف کرے اور پھر استقامت یہ ہے کہ وہ غیر کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹہرائے کسی غیر کو کسی بھی صفت میں وہ اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار نہ ٹہرائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا سم استقاموا کا مطلب کیا ہے تو حضرت عمر کہتے تھے اے سم لم ینافقو سم استقاموا کا مطلب یہ کہ ایک بندہ وہ اللہ کے دین کا اعتراف کرے اللہ کی توحید کا اعتراف کرے اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کے عوامل اور نواہی کو مان لیا کہ اے اللہ تو نے جو کرنے کے احکام دیے ہیں میں انہیں کروں گا اور جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہوں گا منافقت نہیں کروں گا رب اللہ سم مستقام منافقت نہیں کروں گا کہ جی چاہا تو عمل کیا اور جی نہیں چاہا تو عمل نہ کیا منافقت نہیں کرے گا اور الرت عمر فرماتے تھے ولا تو لومڑی کی طرح وہ مکاری نہ کرے کہ لومڑی وہ مکاری کرتی ہے اور وہ اپنے فائدے کو دیکھتی ہے کہ میرا فائدہ وہ کہاں پہ ہے لومڑی کی طرح وہ چلانگیں نہ لگائے بلکہ وہ ایک ہی راستے پر وہ ڈٹا رہے حضرت عثمان ابن عفان وہ کہتے تھے ان بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے سم توحید کا اعتراف بھی کرتا ہے اور مستقام حضرت عثمان کہتے تھے اے و اخلسل ہر عمل وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے عمل میں اس کا اخلاص ہے کوئی دنیا کا مفاد اور کوئی دنیا کی لالچ نہیں بلکہ ہر عمل میں وہ اخلاص سے کام لیتا ہے اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب اور اللہ تعالیٰ نو وہ مانا کرتے ہیں اِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک لوگ کے جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے تو صرف توحید کا اعتراف یہی کافی ہے نہیں بلکہ ثم مستقانو اِوَعَبْدُ الْفَرَائِزَ پھر توحید کے بعد جو دیگر فرائض ہیں جو اعمال ہیں تو انہیں بھی وہ اہلیت دیتا ہے ایسا نہیں کہ بس صرف توحید کا اعتراف کیا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ حج کرتا ہے نہ زکوۃ دیتا ہے اسی طرح جو اس پر دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں, نہیں بلکہ سم مستقام ہو دیگر دین پر بھی وہ عمل کرتا ہے جو دیگر فرائض ہیں تو انہیں بھی ادا کرتا ہے صرف یہ نہیں کہ میں معاہد ہوں اور میرا عقیدہ توحید کا ہے صرف یہی یہ, یہ مقام اور یہ درجہ جو یہاں پہ ذکر ہے تو صرف رب اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے تو یہ چاروں صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے یہ اقوال یہ یہاں پہ ذکر ہے تتنزل عَلَيْهِمُ ہی کا تو اترتے ہیں ان پر فرشتے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو کہ و ڈرو تم ولا تحزنو اور نہ غم کرو کہ نہ تم ڈرو کہ آگے آنے والے وقت کا ولا تہ زنو اور نہ تم غمگین ہو گزرے ہوئے وقت کے پیچھے موت کے وقت تو یہ ہے کہ ایک انسان تاموت اسی عقیدے پر برقرار رہے وہ اللہ کے ساتھ غیر کوئی شریک نہ ٹہرائے منافقت نہ کرے عمل میں اس کا اخلاص ہو اور موت تک وہ عمل کرتا رہے تو موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تخافو ولا تحزن کہ نہ تو تم پر آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہوگا یعنی نہ قبر کی زندگی نہ آخرت کی زندگی کے بارے میں تم کوئی خوف کھاؤ تحزن اور نہ ہی غم کرو گزرے ہوئے وقت کے پیچھے کہ دنیا میں لوگوں نے پیسہ مال دولت کمایا اور تو اس کے پیچھے غمگین ہو ایسا نہیں ہے اسی طرح دنیا میں بھی ایک بندہ جب وہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اور لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں اور اسے پتھروں سے مارتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے کان میں یہ ندا لگاتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزن نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو وہ ابشرو بلجن تلتی کن یہ حق پرستوں کو دنیا میں بھی بیان کے دوران بھی جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو یہ فرشتہ یہ انہیں اسی طرح یہ بشارت اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر آپ آیت نمبر پچیس سے دیکھیں تو پچیس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ توحید کے منقرین پر قرآن کے منقرین پر ہم شیاطین مسلط کرتے ہیں یہاں پر ہے کہ فرشتے آتے ہیں جو حق پر وہ ڈٹے رہیں اور وہ حق کو اختیار کریں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رحی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مَا کو مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلِ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِ یعنی وہ حدیث بھی ان یہ جو آیات یہاں پہ مذکور ہیں تو وہ حدیث بھی ان آیات کی ایک تشریح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ایک جن ایک شیطان وہ لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری جانب ایک فرشتہ وہ بھی اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ جن اور وہ ابلیس اور وہ شیطان وہ اسے گمراہی کی طرف کھینچتا ہے اور جو فرشتہ ہوتا ہے تو وہ اسے نیکی کی طرف وہ کھینچتا ہے اسی لیے انسان کے یہ دل میں جو الہام ہوتا ہے یا وسوسہ جو ڈالا جاتا ہے تو اصل میں یہ وہی جن ہے اور یہ وہی شیطان ہے کہ جو اسے وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کے برائی کی ترغیب دیتا ہے اور جب ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو دراصل میں یہ اس فرشتے کی جانب سے انسان کو وہ خیر کا الہام یہ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تخاف ولا تزن کہ تم نہ ڈرو آنے والے وقت کیا اور نہ ہی تم غم کرو گزرے ہوئے وقت کے پیچھے واب اب شروع بل جن تلتی کن تم تو آدون اور واب بھی شروع کہ اور خوش ہو جاؤ بل جن تلتی اس جنت پر کن تم تو آدون کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس جنت پہ تم خوش ہو جاؤ اس کی خوشخبری لو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس آخرت میں وہ نعمت ہوں گی تشتہی أَنفُسُكُمْ کہ جو چاہیں گے تمہارے نفس وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لیے اس آخرت میں اس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی تد کہ جسے تم مانگتے ہو اور جسے تم چاہتے ہو جس کی تم آرزو کرتے ہو تمہارے دل میں جو خیال گزرتا ہے تمہارے لیے وہ نعمتیں وہ ہوں گی اور دو تم اپنے منہ سے مانگتے ہو تو تمہارے لیے وہ نعمتیں وہ بھی دستیاب ہوں گی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بگار کے طور پہ ہوگا اور یا انہیں کوئی ایسے انداز میں یہ دیا جائے گا بلکہ نظل من غفور الرحیم مہمان بنائے جائیں گے مہمان ملغفور رحیم اس بخشنے والے ذات کی طرف رحیم کہ جو بڑا مہروبان ہے اور اللہ میں نصیب فرمائے مہمان بنائے جائیں گے کہ ابساہیت میں ترغیب سے تبلیغ ہے اور یہی استقامت کا بیان ہے استقامت ہے کیا استقامت یہ ہے منحسن قول دا اور کون زیادہ اچھا ہے قول بات میں قول اور کون زیادہ اچھا ہے قلا بات میں کلام میں ممن اس شخص سے دا کہ جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو الّہ اہ جب آ جاتا ہے تو مراد الى توحید اللہ توحی کتاب اللہ کہ جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو اللہ, اللہ کی توحید کی جانب یعنی اللہ سن مستقام اور یہ اسی استقامت کا بیان ہے استقامت یہ ہے کہ ایک انسان غیروں کو اوروں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے اوروں کو وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے یہ ایسا نہیں کہ بس صرف اپنے عقیدے کی اصلاح ہوئی اور پھر اسی پہ میں ڈٹا ہوں نہیں بلکہ استقامت یہ ہے کہ ایک انسان پھر غیروں کو بھی اوروں کو بھی دعوت دے اور اوروں کو بھی اللہ کی کتاب اور توحید کی طرف بلائے دعا اللہ ہی کہ جو دعوت دیتا ہے اوروں کو اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی توحید کی طرف وہ عام صحلح اور وہ عمل کرتا ہے نیک ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے اور عملی یہ دعوت کے ساتھ نہایت ضروری ہے یہ جی ایسا نہیں کہ ایک انسان اوروں کو تو دعوت دے اور خود نماز بھی نہ پڑھے غیروں کو تو دعوت دے لیکن وہ ذکر اسکار کا اہتمام بھی نہ کرے اوروں کو تو دعوت دے لیکن اس کے اخلاق وہ صحیح نہ ہو اس کے اخلاق وہ بگڑے ہوئے ہوں غیروں کو تو دعوت دے لیکن نہ وہ روزے رکھتا ہو نہ اسی طرح پرہز کرتا ہو نہ نوافل پڑھتا ہو نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ اور عمل کرتا ہے وہ نیک وقال اور کہے ان المسلمین کے بے ہوں میں تابوداروں میں سے یہ کیوں ذکر کیا مفسرین ذکر کرتے ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جیسے امام نصفی تفسیر مدارک میں وہ ذکر کرتے ہیں تفاخور رمبی ہی تفاخ و رنبی ہی یعنی وہ اس پر فخر کرتا ہے تفاخ اور ہی اس پر فخر کرتا ہے اور جی تفسیر مدارک امام نصفی وہ مانا کرتے ہیں وقال من اور وہ کہتا ہے اے تفاقی عما او تقید الحو یعنی ایک انسان ایک دائی قرآن کی طرف دعوت دینے والا توحید کی طرف دعوت دینے والا وہ اسلام پر فخر کرے گا یعنی ایسا نہیں کہ بات تو مانی ہے لیکن دل سے نہیں مانی چاہیے یہ کہ ایک بندہ وہ دین کو مانے اللہ کی کتاب کو مانے تو پھر فخریہ انداز میں اسے پیش کرے کہ میں نے جو میں جو بات کر رہا ہوں میں اس پر فخر کرتا ہوں اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے ہاں لوگ قرآن کی دعوت لوگوں کو ایسے دیتے ہیں جیسے گویا کہ وہ کوئی برائی کا کام کر رہے ہوں نہیں چاہیے یہ کہ تم قرآن کی دعوت دو تو بڑے اعلی وجہ بصیرت دو ایسا نہیں کہ تم شرماتے ہوئے دو توحید کی دعوت دو تو ڈنکی کی چوٹ پہ علن اعلان دو وقال اننی من المسلمین اسی لیے انسان کا خود بھی اس پر ایک پختہ اعتقاد یہ ہونا چاہیے تفاخرم بالاسلامی او موتقدا له اسلام پر وہ فخر اس ظاہر کرے اور اس کے بارے میں اس کا خود عقیدہ پختہ ہو ایسا نہیں کہ ایسے انداز میں کہ جیسے بالکل وہ معذرت رویہ یہ نہیں چلے گا ننی من اور کہتا ہے کہ بے شک میں ہوں میں سے ولاس بلحسن تو ولد اور برابر نہیں ہے الحسنہ نیکی ولد اور نہ برائی اور نیکیوں میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ توحید ہے اور برائیوں میں سے جو سب سے بڑی برائی فرد کامل ہے وہ شرک ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں اسی طرح ولاس اور برابر نہیں ہے الحسنا نیکی وال سی آ اور نہ برائی اب یہاں پہ تمہیں تبلیغ کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ تبلیغ میں تم نے بات صحیح پوری بتانی ہے لیکن اخلاق کو تم نے اچھا استعمال کرنا ہے بات تم نے ایسے انداز میں پیش کرنی ہے کہ جس میں گالم گلوچ نہ ہو کہ جس میں بری بات نہ ہو جس میں فحش کلام نہ ہو اے باللتی ہی احسن دفع کرو باللتی اس طریقے دفع کرو اس برائی کو بل اس طریقے پر ہی احسنوں کے جو بہتر طریقہ ہے یعنی تم نے اگر شرک کی تردید کرنی ہے تم نے اگر براد کی تردید کرنی ہے تو اس برائی کو تم نے دفع کرنا ہے رد کرنا ہے لیکن ایسے طریقے پر کہ جو اچھا طریقہ ہو اور وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ ایک انسان بات میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہ کرے اس میں منمانی نہ کرے لیکن اخلاق وہ اچھے استعمال کرے گفتگو وہ اچھی استعمال کرے جب تم اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرو گے تو پس یکا یک وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے کم گویا کے وہ گرم دوست ہے یعنی بات اگر مانے گا بھی نہیں تو کم از کم وہ ایسی مخالفت پہ نہیں اترے گا کہ وہ تمہاری بےزتی کرے اور یا وہ تمہارے گریبان کو ہاتھ ڈالے وجہ یہ کہ تم نے اچھے طریقے سے وہ بات اسے پہنچائی ہوگی ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگ اسی کو اور آیات پر اس پر فٹ کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کی بات کو توڑ مروڑ کر وہ ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے اس بات کو سننے سے وہ خوش ہو جائے قرآن, یہ نہیں کہتا قرآن نہیں چاہتا کہ تم مداہنت کرو بات تم نے پوری کی پوری بتانی ہے اس میں اپنے تم نے منمانی نہیں کرنی بات کو تم نے توڑ توڑ مروڑ انداز میں پیش نہیں کرنا وہ تو بالکل سیدھی سادی بات تم نے کرنی ہے لیکن اس کے لیے تمہاری جو گفتگو ہے تمہارے اخلاق وہ اچھے ہونے چاہیے وہ مایو القا ہے الین اور نہیں لیتا اس خصلت کو یہاں پہ خسلت وہ محظوف ہے اور نہیں لیتا اس خصلت کو الدین سبرو مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی جنہوں نے صبر کیا دین پر یعنی خصلت وہ جو دین پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں تو یہ خصلت وہی لوگ لیتے ہیں عظیم اور نہیں لیتا اس خصلت کو مگر وہ بڑے حصے والا وہ بڑی قسمت والا ہو حصے کو کہتے ہیں یعنی جسے دین میں سے بہت بڑا حصہ اور وافر حصہ وہ عطا کیا گیا ہو یہ اب لازمی طور پہ انسان باہر صورت انسان ہی ہے تو کبھی کبھی شیطان یہ انسان کو تیش دلاتا ہے کہ دیکھو وہ فلا جو ہے یہ بکواس کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے تو تم بھی تمہیں بھی قرآن نے اجازت دیئے تو انسان کو وہ تیش میں لاتا ہے اسی لیے قرآن کے بیان میں توحید کے بیان میں جب تم جذبات میں آتے ہو اور تم لڑتے جگلتے ہو اور تم لڑائیاں لڑتے ہو یہ یاد رکھے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب قرآن کے بیان میں کسی علاقے میں ایک بندہ وہ جب اس نے قرآن صحیح طور سے, سے پڑھا نہیں ہوتا اور وہ لڑائیوں پر وہ اتر آتا ہے اور لوگوں کو وہ ایسے انداز میں وہ بات کرتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ جائیں تو اس کی وجہ سے قرآن کے بیان کو اور مسئلے توحید کے بیان میں یعنی سو سال کا عرصہ پھر درکار ہوتا ہے سو سال بعد کہیں اس علاقے میں جا کر پھر وہ بات وہ پھلتی ہے یعنی اتنا طویل آرسے میں پھر اس کے وہ جو خراب اثرات ہوتے ہیں اس لڑائی لڑنے کے اور اس جگڑنے کے تو پھر اس کا یہ نقصان وہ برآمد ہوتا ہے اسی لیے شیطان کے نرغے میں نہیں آنا اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا شیتان اور اگر وسوسہ ڈالے تمہیں اور اگر وسوسہ ڈالے تمہیں میں نے شیطان کی طرف سے نزغن کوئی نظرا فستا باللہ کہ تو تم پناہ مانگو یہ جی اللہ کی مدد کے ذریعے تو تم اللہ کی مدد کے ذریعے پناہ مانگو سمی عالیم بے شک یہ اللہ وہ خوب سننے والا العلیم اور وہ جاننے والا ہے تم نے اس وقت شیطان سے یہ اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگنی ہے اور اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا دین اقالب اللہ بے شک وہ لوگ کے جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے کا تو اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخاف کہ تم نہ ڈرو اور تم پر خوف نہیں ہوگا آنے والے وقت کا اور نہ ہی تم غم کرو گزرے وقت کے پیچھے اور خوشخبری خوش ہو جاؤ بل جنتل تھی اس جنت پر کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں وہ آخرت میں بھی اور تمہارے لیے فی ہاٮٔ اس آخرت میں اس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو چاہیں گے تمہارے نفس اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جنہیں تم مانگو گے اور مہمان بنائے جائیں گے مہمان من غفور الرحیم اس بخشنے والے اور مہربان ذات کی طرف سے ومن احسن قولا اور کون زیادہ اچھا ہے اصل میں من استفام ہے اور استفام انکاری کا ہے یعنی اصل میں یہ کلام یوں ہے کہ لا احد احسن قولا من ہو کہ کون زیادہ اچھا ہے قولاً بات کے اعتبار سے یعنی کوئی بھی اچھا نہیں ہے اس سے اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس سے یعنی نہیں ہے دعا اللہ کے جو دعوت دے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی توحید کی طرف وعمل صالحاً اور عمل کیا اس نے نیک اخلاص کیا اور سنت کے مطابق عمل کیا وقالا اور کہا ان منی من المسلمین کہ بے شکوں میں تابداروں میں سے ولاس طب الحسن تو ولا آ اور برابر نہیں ہے نیکی اور نہ برائی اے دفعہ دفاع کرو اس برائی کو بلتی بل اس طریقے سے ہی آحسن ہو کہ جو اچھا طریقہ ہے جب تم دعوت ایک اچھے انداز سے کرو گے بات پوری کرو گے لیکن اچھے اخلاق سے کرو گے تو پس ایک وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے گویا کہ وہ گرم دوست ہے یعنی بات اگر مانے نہیں تو لیکن تمہاری بےزتی اور تجلیل نہیں کرے گا صدر اسی لیے قرآن جب نہیں پڑھا تو تبلیغ بھی نہیں آتی اسے صدر اور نہیں لیتا اس خصلت کو مگر وہ لوگ صدرو کہ جنہوں نے جو ڈٹ گئے اللہ کے دین پر کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی اللہ کے دین پر اور نہیں لیتا اس خصلت کو مگر بڑی حصے والا اور بڑی قسمت والا کہ جو دین سے بڑی وافر مقدار میں وہ حصہ لیتا ہے وایم مایم زغن نہ کمینے اور اگر پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ بالله تو اللہ کی پناہ مانگو ان هو السمی العلیم بیشکی اللہ یہ سننے والا خوب سننے والا العلیم اور سب کچھ جاننے والا ہے واخر ان الحمد لله رب